الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكر فالذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشایخنا ووفقنا لما تحب و من القول والعمل و جنبنا فواحش والمعاصر والخطايا والزلل اللہم اغفرنا و لا تؤثنا لنا اللہم اعطنا و لا تحرمنا اللہم اكرمنا و لا تہننا اللہم ارضنا عنك و عنا اللہم اصلح لنا شأننا كلہ لا الہ الا انت اما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه حدثنا حبان بن الموسا قال اکبران قال اخبرنا, اخبرنا معمر عن امر عن محمود ابن الربی ابن قال ابنکن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمنا حین یہ باب اس بیان میں کہ مختدی سلام اس وقت پھیرے جب امام سلام پھیرے ابن عمر اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیر لیں تو پیچھے والے سلام پھیریں اعتبار ابن مالک کہتے ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو ہم نے سلام پھیرا جب آپ نے سلام پھیرا اب واب چل رہے ہیں سلام کے سلام تک پہنچے ہیں پچھلے ایک دو ہفتے تفسیر جو ہے کینسل ہوئی شیخ یونس صاحب تشریف لائے ہوئے تھے ان کی خدمت میں حاضری دینا ہوا اس وجہ سے یہاں پر نہیں پہنچ سکے بہرحال حال رمضان کا مبارک مہینہ بھی بہت نزدیک ہے قریب ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کے لیے ریڈی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح فریج فریزر میں سموسے اور کباب اور رول وغیرہ بھر رہے ہیں فریزر میں یہ تیاریاں ہیں رمضان کے لیے تو اسی طرح اللہ ہمیں روحانی طور پر ہمارے قلب کو بھی رمضان کے لیے تیار رکھنے کی توفیق دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی تیاری کیسے کرتے تھے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے کثرت سے روزے رکھتے تھے بلکہ حضرت عائشہ تو کہتی ہیں تقریباً سارا شابان حضور کا روزے میں گزرتا تھا شاید کوئی دن افطار کا ہو ورنہ پورا شابان تقریباً حضور کا روزے میں گزرتا کیونکہ تیاری ہوتی تھی اس کے لیے رمضان کے لیے اور ہمارا حال یہ ہے کہ شب برات کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے اور پھر رمضان جب ایک دم سے دھرام سے آ جاتا ہے تو پہلے دو چار روزے تو ہمارے درد سر میں گزرتے ہیں اور سر دکھتا ہے کبھی یہ کبھی وہ تکلیف اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن بعد ذرا طبیعت ٹھکانے آتی ہے کہ ذرا وہ سوڈا واٹر کا جوش اتر جاتا ہے پھر جو ہے بیچ میں ستائیسویں رات تک جو ہے وہ جوش ختم ہو جاتا ہے جب ستائیسویں آتی ہے پھر تھوڑا جوش چڑھتا ہے اور اتنے میں رمضان بھی ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا رمضان کہاں آیا کہاں گیا تو ہمیں ہمارے قلب کو رمضان کے لیے پریپئر کرنے کی ضرورت ہے کہ روحانی طور پر ذہنی طور پر دل دماغ سے ہم اس کے لیے تھوڑے تیار ہو جائیں ذرا ہماری نمازیں لائن پر آ جائیں پانچ وقت کی نمازیں جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ابھی سے پڑھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا ذکر فکر میں اضافہ ہو جائے تھوڑا قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے اب تو دو تین دن رہ گئے ہیں شب جمعہ جو ہے وہ چاند رات ہے ممکن ہے جمعہ کو پہلا روزہ ہو جائے جمعرات کو پہلی تراوی اور ممکن ہے جمعہ کو ہو اور سنیچر کو پہلا روزہ ہو بہرحال جب بھی آئے ہمارے دل تو سب برابر ہیں تو اس کے لیے ذرا تیاری ہو جائے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمائے بہت سے ہمارے دوست احباب بچارے رمضان سے پہلے گزر گئے ہمارے یوسف بھائی ملا اللہ ان پر رحم فرمائے غریق رحمت کرے درجات بلند فرمائے ان کے بیوی بی بی بچوں کو گھر والوں کو اللہ باق صبر نصیب فرمائے سکینہ ان کے قلب پر نازل فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے تو یہ بہرحال ہماری دعائیں رہنی چاہیے سب کے ساتھ آگے چلتے ہیں باب یہاں بیان ہو رہا ہے یوسلیمین یوسلیم الامام اس کے ایک امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا حکم دیا ہے اس میں تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ کہ امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے ویٹ کریں جب امام سلام پھیریں اس کے بعد سلام پھیرے پہلے سے سلام نہ پھیرنے دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہوگئی کہ امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرے اور تیسری بات یہ ہوگی کہ امام سے فارغ ہونے امام کے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرے پہلی چیز تو سب کی یہاں منع ہے لیکن دوسری دو چیزوں میں اختلاف ہے اس کو کہتے ہیں مساوات یا معاقبت ایک تو ہے مساوات کہ امام جب سلام پھیر رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیرے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام نے کہہ دی السلام علیکم و اللہ تو مختلف بھی السلام ساتھ ساتھ علیکم و اللہ پھر دوسرا سلام تو دوسرا سلام بھی مختلف اور, ساتھ ساتھ اور نمبر دو دوسرے اما امام شافری امام مالک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاقبت اس کے معنی پیچھے پیچھے کرنا وہ حضرات فرماتے ہیں جس طرح دوسرے ارکان میں ہم امام کے پیچھے ار کرتے ہیں مثلا روکو میں جانا سجدے میں جانا سدے سے سر اٹھانا امام کے بعد اٹھاتے ہیں تو سلام میں بھی ان کے یہاں جب امام دونوں سلام پھیر چکے تو اس کے بعد مختلف سلام علیکم سلام علیکم کرے جیسے حرم شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مکبر ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں جب امام دونوں سلام سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر مکبر السلام علیکم سلام علیکم کرتے ہیں تو ان حضرات کے یہاں تعقیب ہے اور ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چلنا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے ایسا لگتا ہے شیخ یونس فرماتے ہیں کہ شاید امام بخاری امام بو حنیفہ کے ساتھ ہے کیونکہ ابن عمر کا اثر نقل کیا یستحبو کان ابن عمر سلم طبو ان امام من خلفہو کہ ابن عمر پسند اسی کو کرتے تھے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرے تو پیچھے والے بھی سلام پھیر لیں اس کے فارغ ہونے کی ویٹ نہ کریں کہ وہ دونوں سلام پھیر چکے اس کے بعد کریں اور اسی کو وہاں کا فسلم سم ہم نے حضور کے ساتھ سلام پھیرا جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ سلام پھیر دے دونوں سلام سے فارغ ہونے کی ویٹ نہ کریں یہ سمجھئے کہ مسئلہ معلوم ہوا آگے باب ملم یعود سلام امام وقت یہ باب اس بیان میں کہ جو مسلی امام کے سلام کا جواب نہ دے اور نماز کے سلام کو کافی سمجھے سلام کتنے کرنے ہیں دو سلام ایک طرح دائیں طرف دوسرا بائیں طرف یہی مشہور قول ہے یہی اما کی یہاں مشہور ہے حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں تین قول منقول ہے ایک قول تو یہی باقی ایما جیسا کہ دو سلام ہیں ایک دوسرا قول ان کا ہے کہ ایک سلام تلقہ ہی سامنے کی طرف میں ایک سلام السلام علیکم اور ہو گیا اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ تین سلام پھیرے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور ایک سامنے کی جهت میں اور یہ سامنے کی جیت والا سلام امام صاحب کو ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم،, علیکم تو سامنے امام صاحب کو ایک سلام پھیرے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بظاہر اس باب میں امام مالک کے اس کال پر رد کر رہے ہیں کہتے ہیں امام مالک کا یہ کال ٹھیک نہیں ہے وہ اقتفا بھی تسلیم اس کہ نماز میں جو دو سلام ہے وہی کافی ہیں تیسرا زائد سلام امام کے لیے پھیرنے کی ضرورت نہیں وہ دو انف ہو گئے پھر تیسرے کا کیا کام ہے اس کے لیے سمجھئے کہ روایت پیش کر رہے کہ حضور نہیں بھی دو اسلام پھیرے تھے پیارے صحابہ نے بھی دو اسلام پھیرے تھے لمبی روایت ہے پچھلی جیسی ہے محمود ابن ربيع کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دعوی کیا کہ وہ چھوٹے تھے مگر ان کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لائے تھے اور وضو فرمایا تو جس ڈول سے وضو کر رہے تھے تو بچوں کی چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی 5 سال کے چھوٹے بچے تھے یہ بھی حضور کی یہ جو ہے کر رہے تھے تو حضور نے دل لگی کے لیے وضو کرتے ہوئے منہ میں ذرا سا پانی لے کر ان کے منہ پر پچکاری ماری تھی تو ان کو بہت مزہ آ گیا تھا گرمی میں چھوٹے بچے کے منہ پر ذرا اس طرح پچکاری مارے بچہ خوش ہو جاتا ہے تو ان کو وہ یاد تھا کہ میں پانچ برس کا تھا حضور ہمارے محلے میں تشریف لائے تھے وضو کیا تھا اور میرے منہ میں اس طرح سے وہ سمجھیے کہ وضو کے برکتی پانی کی پچکاری ماری تھی تو وہ آگے اتنی حدیث تو نقل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں صحابی ہوں میں نے حضور کو دیکھا ہے آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ عطبان ابن مالک الانصار وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی قوم کا امام تھا قبیل بنو سالم میں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے کہا کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور اب جو ہے صحیح دکھتا نہیں ہے اس وقت ان کی سمجھئے کہ بینائی چلے جانے کے قریب آ تھی اس کے تھوڑی مدت بعد بالکل ہی بلائند ہو گئے تھے وہ تو وہ کہتے ہیں اس وقت ان کی بینائی کمزور تھی تو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور پھر مسجد نبوی میں آتے وقت میرے اور مسجد کے درمیان اور میری اور میری قوم کی مسجد کے درمیان بھی سیلاب کا پانی رکاوٹ بن جاتا ہے بارش کا موسم ہوتا ہے تو سیلاب کی وجہ سے فلڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا مسجد تک تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی ایک کونے میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں پھر اپنی ساری نمازیں وہاں پڑھا کروں تو حضور نے فرمایا ان اللہ میں ایسا کروں گا چنانچہ دوسرے ہی دن صبح کو حضور بھی تشریف لے آئے اور ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے اس کے بعد کے دن چڑھ چکا تھا اور دوپہر کا وقت ہونے کو قریب تھا حضور نے اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی تو آپ بیٹھے نہیں اندر بلکہ آتے ہی سیدھے فرمایا بھئی نماز کہاں پڑھنی ہے تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں تو میں نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف کہ جہاں نماز پڑھنا پسند تھا تو حضور وہاں کھڑے ہو گئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی ویسا ہی سلام پھیرا جیسا حضور نے سلام پھیرا جس وقت حضور نے پھیرا یہ حضرت مالک اطبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز پڑھائی تھی یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفل نماز تھی کیونکہ برکت کے لیے نماز پڑھانے آئے تھے دن چڑھ رہا تھا دس گیارہ گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا زہر کا ٹائم بھی نہیں تھا تو اس وقت تشریف لائے تھے تو وہاں ادبان ابن مالک بھی تھے ابو بکر صدیق بھی تھے محلے کے کچھ اور صحابہ بھی جمع ہو گئے تھے تو ان سب نے حضور کے پیچھے صف بنائی اور حضور نے دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر دعا مانگ دی پھر دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ادبان ابن مالک نے حضور کو روک لیا کہ ذرا کھانا کھا کر جائیے تو حضور رک گئے ان کی دعوت بھی حضور نے کھائی اس کے بعد واپس شہر میں سوجیے اپنے مسجد میں تشریف لائے تو اس سے ایک معلوم بات معلوم ہوئی کہ نفل نماز میں کبھی کبار گاہے گاہے کچھ جماعت ہو جائے تو اس, کی اس میں حرج نہیں ہے اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے ایک اور اس کے لیے اعلان نہیں کرنا چاہیے دو دعوت نہیں دینی چاہیے پکارنا نہیں چاہیے کہ آ جاؤ اور بہت بڑی جماعت نہیں ہونی چاہیے جیسے پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اگر مختصر کچھ افراد کہیں کھٹے ہو جائیں پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے خاص طور پر رمضان مبارک میں اخیر عشرے میں تحجد کی نماز۔ البتہ اتنا خیال کریں کہ پانچ وقت کا جو مسلح ہے وہاں پر نہ ہو نماز ایک طرف کو پڑھ لیں اور دوسرا یہ خیال کر لیں کسی سونے والے کو تکلیف نہ ہو یا کوئی دوسرا اپنی تحجد پڑھنا چاہے اس کو تکلیف نہ ہو یا کوئی دوسرا موتقب ذکر شغل کرنا چاہے اس کو تکلیف نہ ہو ان امور کی اگر رعایت کر لیں ایک طرف پڑھ لیں اتنی بڑی مسجد ہے اگر اوپر اعتکاف ہو رہا ہے تو نیچے پڑھ لیں نیچے اعتکاف ہو رہا ہے تو اوپر پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہے گنجائش ہے کیونکہ یہاں حضور نے نماز پڑھائی تھی صحابہ سب باندھی تھی اور بعض مواقع پر ایسا ہوا بھی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نیت باندھی تھی کچھ صحابہ आकर ज्वाइन ہو گئے حضور نے منع نہیں کیا تو یہاں اگر سمجھ یہ موتکفین کے لیے یہ فسیلٹی فراہم کریں کہ بیچارے معتقیف حافظ نہیں ہیں قران سننا چاہتے ہیں تہجد میں تو چلو کوئی حافظ جی کھڑے ہو گئے اور پڑھا دیں ہمارے مشائخ کی یہاں تو ہوتا تھا حضرت شیخ الهند رحمتہ اللہ علیہ پوری پوری رات تہجد میں گزارتے تھے حافظ قرآن نہیں تھی خود حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ تو حافظوں کی باریاں بدلتی رہتی تھیں ایک حافظ آتا اور چند سپاہے پڑھا تھا وہ تھک جاتا تو دوسرا آتا وہ پڑھاتا تیسرا آتا پڑھاتا اور حضرت جو ہے پڑھے جاتے پھر صبح کو حضرت اپنے پاؤں کو دیکھتے اور خادم سے کہتے دیکھو میرے پاؤں میں سوجن آئی ہے کہ نہیں خادم دیکھتا جی ہاں سویلنگ ہو گئی ہے کہتے الحمد سنت کا اتباع ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحجد میں اتنا کھڑے رہتے تھے اتنے کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے شکر الحمدللہ ہماری بھی ایک سنت ادا ہوئی تو یہ ہمارے مشائق ہیں کہ تحجد میں اتنا لمبا اور طویل قیام کرتے تھے آگزان میں بھی نہیں پڑی جاتی اللہ ہمیں معاف کرے ہم سہری کے لیے جلدی جلدی اٹھتے ہیں سیریل کھایا نہیں کھایا یہ لیا نہیں لیا اور دما دم فضر کے لئے بھاگے اور یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کم سے کم ذرا جلدی اٹھ جائے آدمی تھوڑی تجدید پڑھ لے آٹھ رقط پڑھ لے نہیں تو چار رقط پڑھ لے تھوڑا ایک آدھ سپارہ اگر حافظ ہو دو تین سپارے پڑھ لے حافظ نہیں ہے یاسین شریف پڑھ لے جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ تو اس سے پھر برکت ہوگی اور دیکھو گھر میں کتنی خیر اور برکت آئے اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں ویسے آپ کے روزے بہت لمبے ہو رہے ہیں اور سمجھیے افطاری پہلی جو ہے آٹھ بج کر پینتیس منٹ کے آس پاس ہے آٹھ چالیس کے آس پاس ہے اور شہری بھی بہت جلدی ہے تو اس لیے ہمارے جیسے جو ہیں چھٹی والے ان کو تو پرابلم نہیں جو بیچارے کام پر جانے والے ہیں ان پر ہم کو بہت ترس آ رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا تو ان کو چاہیے کہ ذرا اپنا ٹائم ٹیبل نظام روٹین تھوڑا سیٹ کر لیں پہلا دو پہلے دو چار روز ہی ذرا بہت کڑے گزریں گے تو اس میں ذرا آپ اسٹرانگ رہیں تو پھر باقی روزے بھی آسان ہو جائیں گے پہلا کام تو یہ کریں کام پر سے آئیں پانچ بجے چھ بجے تو آپ دو گھنٹے سو جائیں گے ریسٹ کر لیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آرام کر لیں تو کیا ہو جائے گا وہ دن بھر کا تھکان اتر جائے گا اسی طرح سے دو پہر کو لنچ آور ملے تو اپنی آفس میں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاؤ نیپ لے لو آٹھ پون گندے کا تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ گے اور پھر جو یہ یہ پہر کا جو ریلیکس ہو جاتا ہے اس سے رات تراوی میں تمہیں مدد ملے گی پھر سہری وقت تحج وقت اٹھنے میں مدد ملے گی فجر بعد تھوڑا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی تو سمجھئے کہ اور پھر شہری کے اندر ذرا خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لیں اور ذرا بھاری غذا کھائیں ہلکی غذا نہ کھائیں چاول نہ کھائیں چاول بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے ذرا پراٹھا وڑاٹھا کھا تو اسے ذرا پیٹ میں دن بھر جو ہے وہ پراٹھا پڑا رہے کیلا ویلا کھانے تاکہ وہ طاقت جو ہے جمع رہے اور دن بھر وہ قوت چلتی رہے اور چائے زیادہ نہ پیے شہری میں بہت چائے پیتے ہیں تو پیشاب بہت ہوتا ہے پھر پیشاب میں بہت سے بدن کی وٹامن پروٹین یہ سب نکل جاتا ہے تو اس لیے ذرا چائے وغیرہ بقدر ضرورت تھوڑی سی پی لی زیادہ لمبا بڑا مگ بڑھ کر کے نہ پیا تاکہ بہت بار بار پیشاب پیشاب نہ آتا رہے ذرا اپنی خوراک کو ذرا کنٹرول میں کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پھر روزے میں بھی آسانی ہو جائے گی یہ اصل میں اپنے باڈی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بدن کو ایک دم تھکانا نہیں ہے ہم نے چور نہیں کر دینا ہے اس کو ذرا اس کا بھی لحاظ کرنا ہے ترتیب سے آدمی روزہ رکھے گا تو ان اللہ پاک روزہ آسان کر دیں گے اور نمازیں بھی ہماری پانچ ٹائم کی سمجھیے کہ تقبیر اولا کے ساتھ مسجد میں روزے بھی ہمارے صحیح ہو سارا تسبیح تلاوہ ذکر فکر تحجور وغیرہ ہو اللہ ہمیں توفیق اسی فرمائے بہرحال اس جگہ صرف مسئلہ یہ بتانا ہے کہ امام کو سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے صحابہ دو ہی سلام پھیرا کرتے تھے تو دو ہی سلام پھیرنے ہیں آگے حضرت امام بخاری رمط اللہ لے باب بیان کرتے ہیں باب ذکر بعد الصلاة تھی نماز کے بعد ذکر اللہ کرنے کا بیان یعنی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے تھو ذکر کرنا ہے اور فوراً اٹھ نہیں جانا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس میں تین حدیثیں پیش کر رہے ہیں پہلی حدیث تو لا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ نماز کا سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو ایک مرتبہ تکبیر زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر تو ابن عباس کہتے ہیں ہم تو چھوٹے بچے تھے تو پیچھے کی صف میں میں ہوتا تھا آگے کی صف میں تو سب بڑے بڑے مرد ہوتے تھے تو مجھے پتا چلتا حضور کی نماز ختم ہو گئی اس تقویر کی آواز سن کر تو اگر کوئی نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے تو کوئی نہیں اس کی گنجائش ہے اور ویسے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر عام معمول پر محمول نہیں ہے یہ خاص خاص اوقات پر محمول ہے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہاں یہ ہے کہ یہ ابن عباس نے جو کہا ہے یہ مینا کا قصہ ہے حج میں جب وہ گئے تھے تو مینا میں بہت بڑا مجمع تھا اور ابن عباس آئے تھے نماز ہو رہی تھی تو جی سواری پر تھے اس سواری کو ایک طرف انہوں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا پھر وہ آ کر کے صف میں جوائنٹ ہو گئے اور حضور نے نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر تقبیر تشریق اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جو وہ عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں تو ان دنوں وہ تکبیر تشریق چل رہی تھی اس کی طرف اشارہ ہے تو خاص ایام میں خاص اوقات پر یہ ذکر تکبیر جو ہے اس میں حرج نہیں ہے ورنہ عام احوال میں تو مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیر کر تین بار استغفار پڑھتے تھے استغفر فراللہ استغفر فراللہ استغفر فراللہ اس کے بعد ایک اور روایت نے فرمایا حضور نے حضور یہ دعا اللہم انت السلام و من کلام تبارخت یاز القرام یہ الفاظ وہاں منقول ہیں تو اس کو بھی پڑھ لے آدمی اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی فرمایا معاذ مجھ کو تیرے ساتھ محبت ہے تجے محبت ہے تو میں تجھ کو ایک نصیحت کرتا ہوں اس کو یاد رکھ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کر اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ میری مدد کر تین کاموں کے لئے تیرا ذکر کرنے کے لئے تیری مدد کر تیرا شکر کرنے کے لئے تیری مدد کر اور تیری عبادت خوبصورت اور حسن کے ساتھ کرنے میں تیری مدد کر عبادت میں بھی ایک حسن ہوتا ہے ایک ہوتی ہے اگلی اور بد شکل بدصورت عبادت اور ایک ہوتی ہے خوبصورت عبادت خوبصورت نماز خوبصورت روزہ خوبصورت زکوۃ خوبصورت حج کہ بالکل آدمی ٹھیک ٹھاک سنت کے مطابق اس عبادت کو ادا کرے تو یہ تیری کوئی بھی عبادت کروں تلاوت کلام ہو ذکر ہو نماز ہو روزہ ہو تو حسن اور خوبصورتی کے ساتھ کروں اس کے لیے تو میری مدد کر یہ حضور دعا مانگتے تھے اللہ آئینی علی ذکری کا وہ و حسن عبادتک اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگ لیا کر تو اس کو بھی آدمی پڑھ لی ہو گیا جی تین بار استغفار پھر اللہ وسلام تبار اور پھر اللہ و شکری کا وہ حسن عبادتی ایک اور روایت میں نس شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے تبعث کا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم نے بھی بچپن میں مکتب میں پڑھا تھا رات کو سونے کی دعا تو جس طرح کھانے کی دعا پینے کی دعا دودھ کی دعا استنجہ کی دعا تو سوتے وقت کی دعا اللہم قینی عذابق یو تبعث آنسو تو یہ دعا اب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے نس شریف کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے رب قینی یو یوم تبعث عباد آدمی اس کو بھی پڑھ لیا کرے اس کے علاوہ آگے تسبیحات فاطمہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں تصبیحت فاطمہ والی روایت نقل کی ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو بھی آدمی پڑھ لیا کرے اس کے علاوہ بخاری نے ایک اور روایت نقل کی کہ حضور نماز کے بعد حضور نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ شریق لہ لہ الملک اللہ ولا معطي الامام منع ولا ينفع ذل جد من جد چوتھا کلمہ اور اس کے ساتھ اللهم لا مانع لما اعطی یعنی اللہ تو جو چیز دے دے اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں ولا معطي الامام منع اور جس کو تو روک لے اس کو, کو کوئی دے نہیں سکتا اور ولا ينفع ذل جد من كل اور کسی نصیب دار کا نصیبدار ہونا تیرے یہاں کام نہیں اتا کوئی آدمی کہے کہ میں بہت فارچونیٹ ہوں بہت لکی ہوں میرا تو سب لک بہت اچھا ہے تو کسی کا لکی ہونا یا لک اس, کا اس کو تیرے یہاں کام نہیں دیتا یہ سب تیری طرف تقدیر میں سب لکھا ہوتا ہے لک و کچھ نہیں ہمارا ایماندار تیرے اوپر ہے تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ آدمی پڑھ لے اور اپنا یقین جو ہے اس کو ٹھیک بنائے ہر نماز کے بعد حضور نے اس کو بھی پڑھا اور سمجھئے پڑھ لیا کرتے تھے اس کے علاوہ جو خاص خاص ازکار ہیں چوتھا کلمہ دس مرتبہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ بھی روایت کے اندر وارد ہوا ہے فجر کے بعد اور اثر بعد چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ الملک الحمد يحی ویمیت بیده الخیر وهو على ولاک الشی قدیر یہ سمجھیے کہ فجر بعد اس کا اہتمام کر لے اور عصر بعد بھی اس کا اہتمام کر لے تو یہ چند اذکار اور اوراد ہیں فجر بعد اثر بعد کچھ اور بھی اہتمام کرنے کی چیزیں ہیں وہ سمجھیے ایک اور چیز رہ گئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑ گئے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہو جائے گا جنت میں سیدھا اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال دیا کرے تو یہ بھی آدمی پڑھ لی ہر نماز کے بعد اللہ یہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر آیت الکرسی اس کے علاوہ ایک اور چیز ایک حدیث کے اندر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمیزی شریف میں جو آدمی صبح کے وقت تین بار یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ تو سب کو آتا ہے بیچ میں صرف السمیع العلیم گسانہ ہے بالله الب اللہ من شیطان الرجیم ارودب بلّہ سمیع العلیم مین شیطان الرجیم تین بار پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سور حشر کی آخری تین آیتیں ہو اللہ الدیلا اللہ اللہ شہادی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حکیم فجر بعد اس کو پڑھ لے بس یہ آیتیں تو ایک ہی دفعہ پڑھ لیے صرف اعوذ بل سمیل علیم تین بار بسم اللہ ایک بار اور یہ آیت ایک بار جو اس کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت والجلال ستر ہزار فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہیں اور اس دن میں اگر اس کا انتقال ہوا تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا اور اگر شام کو یہ پڑھ لے تو اللہ ستر ہزار فرشتوں کو حکم دیں گے کہ پوری رات صبح تک اس کے لیے استغفار کریں دعائیں مغفرت کریں اور اگر اس رات میں وہ مر گیا تو اللہ پاک اس کو شہیدوں میں انکلوڈ کریں گے اور شہید کا درجہ نصیب فرمائیں گے سمپل نسخہ آج بھی اس کی عادت بنا لے اور کتنا زیادہ ثواب اس کے اوپر وارد ہو رہا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے یاد کرنے سورہ حشر کی آخری یہ تین آیتیں اٹھائیسواں پارا چھٹا رو دوسری صورت ہے پہلی سور مجادلہ ہے اور دوسری صورت صورت حشر ہے اور اس کے اخیر میں یہ تین آیتیں ہیں جن میں اللہ جل جلال ہو کہ اسمایہ حسن ہیں تو اس کو آدمی پڑھ لے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو یہ کچھ اوراد ہیں اذکار ہیں ذرا آدمی تھوڑا اہتمام کر لے اس کے علاوہ کوئی حافظ قرآن ہو تو صبح میں یاسین پڑھ لے شام کو یاسین پڑھ لے مسجد میں بیٹھے بیٹھے فجر یاسین پڑھ لے شام کو مغرب بعد یاسین پڑھ لے عصر باد یاسین پڑھ لے اس کی عادت ڈال حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کو یاسین پڑھ لے تو اس کے رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں شام کو یاسین پڑھ لے تو اس کے دن کے گنا معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے روز روز جب گناہ معاف ہو رہے ہیں اگر اچانک بھی موت آ گئی تو اس کا سب کچھ معاف ہوگا اللہ کے حساب کتاب نہیں ہوگا تو آدمی اس کی عادت ڈال لے صبح و شام یاسین شریف پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے بہرحال حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہاں نماز کے بعد کچھ اولاد اور اذکار کا ذکر کر رہے ہیں ابن عباس کی وہ حدیث تو ہو گئی آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری سند سے بھی وہ حدیث نقل کی آگے پھر ابو حریر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی فرمایا جاء الفقراء إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو فقیر لوگ حضور کے یہاں آئے اور کہنے لگے زہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم يصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولہم فضل اموالهم يحجون بها ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون دولت والے بلند درجات اور دائمی نعمت لے اڑے نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور ان کے پاس زائد مال ہے جس سے وہ حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں صدقہ کرتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں نماز تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت مال ہے اس سے وہ بہت حج میں بھی جاتے ہیں بہت عمرے میں بھی جاتے ہیں اللہ کے رستے میں جہاد میں خرچ بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی غریبوں میں خوب کرتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کچھ جنت کے درجات کے حصول کے لیے کچھ ہونا چاہیے اللہ اکبر صحابہ کرام کو فکر پیدا ہوگی ہماری تو فکر دوسری ہوتی ہے کہ مال دولت میرے پاس کیسے زیادہ ہے اس کے پاس زیادہ مال ہے تو میرے پاس کیسے زیادہ ہے بھائی تم نے کون سی بزنس کی تھی مجھے بھی بتاؤ میں بھی وہ بزنس کروں بھی وہ مال ملے تو ہم کو تو یہ دنیا کی فکر ہوتی ہے صحابہ کو آخرت کی فکر تھی کہ یہ درجات لے رہے ہیں جنت میں تو ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے تو حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا الا احدثكم بما ان خصتم به ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين زهران نہیںم الا من عمل مثله کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو پکڑ لو تو تم پکڑ لو ان کو جو تم سے آگے نکل گئے ہیں اور پیچھے والے تم کو نہ پکڑ سکیں اور تم تمہارے بیچ والے لوگوں میں سب سے اچھے بن جاؤ مگر یہ کہ کوئی تمہارے جیسے اعمال کرنے لگے صحابہ نے کہا ضرور بتائیے حضور فرمایا تو سب و تحمد و تبرون و سلاطین ہر نماز کے پیچھے تصویر تحمی تقبیر تینتیس بار پڑھ لیا کرو فختلف نہ بینا ہمارے بیچ میں ذرا یہ بحث ہو گئی ہم نے بعض نے کہا کہ ہم تینتیس تصویر تحمیر اور چونتیس تکبیر کر دیں گے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ الحمد واللہ اکبر یہ سب تینتیس تینتیس تو ہونے ہی چاہیے بہرحال یہ سمجھئے کہ تسبیحات فاطمہ حضور نے سکھائیں کہ اگر اس کو تم پڑھ لو تو تم جو ہے ان مالداروں کا درجہ پکڑ لوگے اور جو آگے بڑھ گئے تو پھر پیچھے والے تم کو نہیں پکڑ سکیں گے یہاں تو یہ حدیث اتنی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو ان کو آگے یہاں تو روایت مختصر ہے لیکن دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل فقیروں کو بتایا تو مالداروں کو بھی پتہ چل گیا اب انہوں نے بھی یہ تصبیحت پڑھنا شروع کر دی اب وہ غریب فقیر مسکین پھر حضور کے پاس ہیں کہ وہ تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی یہ کہ یہ مال دینا اور پھر اس کے خرچ کرنے کی توفیق دینا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے میں کیا کروں ابو ان کے پاس مال ہے وہ جاتے ہیں میرے پاس اور کوئی نسخہ نہیں ہے ان کو پکڑنے کا اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا نسخہ بتایا ہے کہ اگر اس کو پڑھ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد تو جو عمرہ اور سمجھیے کہ مالدار روسا ہیں تو وہ اگر ان میں ان میں کم سخی ہوتے ہیں عبدالرحمٰن اور عثمان غنی جیسے عثمان غنی جیسے رئیس اور مالدار دولت مند بہت کم ملیں گے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب دولت آتی ہے اللہ حفاظت کرے تو دولت کے ساتھ ذرا غرور بھی آ جاتا ہے نخوت بھی آ جاتی ہے نشہ بھی چڑھ جاتا ہے اس کی گرمی چڑھ جاتی ہے دماغ کے اوپر تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عثمان غنی جیسا متواز حمبل ہو عبدالرحمٰن ابن عوف جیسا سخی ہو اللہ ہمارے مالداروں کو ایسی سخاوت کی توفیق بھی نصیب فرمائے تو اگر سمجھ کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے کوئی رز نہیں ہے ہم جو ہیں اس ان عام مال کے ذریعہ ان مالداروں سے آگے نکل سکتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کریں ان کو تسبیحات فاطمہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تسبیحات سب سے پہلے حضور نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی حضر فاطمہ حضور کے پاس آئی تھی ایک خادم مانگنے کے لیے کہ گھر میں ذرا کام کاج اور محنت کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے بھی پڑ گئے ہیں اور بہت سمجھیے کہ محنت مشقت کی وجہ سے تکلیف بھی ہو رہی ہے تو کوئی غلام خادم آیا ہوا ہو تو مجھے بھی ایک مرحمت فرما دیں ذرا ہیلپ ہو جائے گھر میں تو حضور گھر اس وقت تھے نہیں مسجد میں حضرت عائشہ کے گھر پر تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئی جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کی صاحبزادی محترمہ آئی تھی کچھ کام کے لیے پتہ نہیں کیا کام تھا تو حضور گھر میں آنے کے بجائے سیدھے اپنی بیٹی کے گھر گئے اور پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے تم تشریف لائی تھی وہ سمجھیے کہ انہوں نے کہا بس خدمت کے لیے کوئی خادم آیا ہوا ہو کہیں سے کوئی غلام قیدی تو ذرا دے دیجیے ہم کو بھی ایک خادم حضور نے فرمایا میں تم کو خادم سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں فرمایا ضرور بتائیے فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ تصویرات پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے تو پڑھ لیا کرتی بھی حضرت فاطمہ سیدت انساء احل الجنہ حضور کی بیٹی ہیں تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں لیکن گھر میں کتنا کام کرتی ہیں کتنا کام کرتی ساری محنت کرتی ہیں یعنی اس وقت تو آٹا بھی نہیں ہوتا تھا دانے ہوتے تھے وہ بھی اپنے چھلکوں کے اندر تو چھلکوں سے دانوں کو نکالنا پھر اس کو چکی کے اوپر پیسنا اور پھر آٹا نکل ہے پھر اس کو گونڈنا پھر چولا جلانا پھر روٹی تب روٹی ہمارے یہاں تو کتنا آسان کام ہے روٹی پکانے کا پھر بھی آج ہماری گھریلو عورتیں جو ہیں روٹی پکانا سے جی چڑھاتی ہیں کھانا پکانا نہیں چاہتی ہیں کہتے ہیں ٹیک اوے سے لے آؤ نہیں ٹیک اوے کھولیے محمود وہاں سے لیاؤ اور وہاں سے کھاؤ یہاں سے لے آؤ وہاں سے لے تو یہ سمجھئے ہاں سچ مچ کہہ رہا ہوں ہمارا ایک دوست ہے اس کی شادی جو ہے نیو مسلمہ سے ہوئی ہے قدرت سے اس کو اچھی لڑکی مل گئی ہے تو کھانا پکانا سب سیکھ لیا ہے اس نے محنت سے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا تو یہ سبجیکٹ چھڑ گیا کہ گھر میں کھانا پکاتی ہیں یا نہیں تمہاری بیویاں تو یہ کہنے لگا یار بات جانے دینی یار میری شادی بھی پتہ نہیں کیا درد سر آئی ہوئی ہفتے میں چار پانچ دن تو ہم ٹیک اوے ہی کھاتے ہیں پکاتی ہی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کوئی کتنی شکایت کر رہا کوئی کیا الحمد للہ میری بیوی نیو مسلمہ ہے لیکن اچھی ہے ہم کبھی مہینے دو چار ہفتے میں ایک آدھ بار ٹیک اوے منگوا لیا منگوا لیے ورنہ گھر میں برابر اہتمام سے روٹی پکتی ہے کھانا پکتا ہے ہم اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا فریش کھانا کھاتے ہیں تو یہ سمجئے عورتیں جو ہے گھریلو کام سے جی چراتی ہیں سرکار کی بیٹی سعید جنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے محنت سے کرتی تھی اس کو فخر سمجھتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بھی اچھی رہتی تھی کیونکہ وہ ایکٹیو رہتی تھی تو اب کھانا نہیں پکانا ہے تو بیٹھی رہتی ہیں تو ہماری گھریلو عورتوں کی صحت بھی جو ہے متاثر ہو رہی ہے وزن بڑھتا ہے بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھریلو کام نہیں کر رہی ہیں تو یہ اس کا ضروری ہے ایکٹو رہنے کے لیے کہ بجائے جم جانے کے اور ناچ کود کرنے کے گھریلو کام کرو تاکہ اس کی ایکسرسائز وہاں تمہاری ہو جائے اور سمجھیے کہ صحت ٹھیک ٹھاک رہے اور حضرت فاطمہ خود محنت کرتی تھی حضور کے پاس آئی تھی درخواست کی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کرو اور سمجھیے تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے وہاں حضرت شیخ نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی روزہ دن بھر بہت محنت کر کے تھکتا ہے مرد ہو یا عورت میاں ہو یا بیوی بی تو رات کو اگر سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھ لے تو اس کو نہایت فل نیند آ جائے گی اور اس کو اس نیند میں اتنا آرام مل جائے گا کہ سارا تھکان اس کا اتر جائے گا اس لیے حضور نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے لیا ادھر تو یہ تسبیحات فاطمہ دن میں چھ بار پڑھنی ہے پانچ نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے تو اس کی عادت ڈال دیجیے بہت فائدہ ہوگا رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اپنے آپ کو تھوڑا ٹرین کر دیجئے معمولات اپنے بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بہرحال تو اس حدیث میں حضور نے تسبیحات فاطمہ کی تاکید فرمائی ویسے اس کے علاوہ اور اوورات میں علامہ آئینی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بحث کی کہ بھئی یہ تینتیس تینتیس تینتیس کہا ہے تو اتنا ہی پڑھنا ہے یا اس پر اضافہ کر سکتے ہیں ایک جماعت کی رائے تو یہ کہ اس پر اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ دلیل میں ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو آدمی صبح کو سو مرتبہ سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم پڑھ لے تو اس کے سارے گنا بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جہاگ کے برابر ہوں اور آگے فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس سے اچھے اعمال کسی کے نہیں ہوں گے مگر یہ کہ کسی نے اس تسبیح کو اتنی تعداد میں پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو تو سو مرتبہ حضور نے کیا فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ دھی سبحان اللہ عظیم اس کی عادت ڈال دیا کریں اس کے بڑے فائدے وہاں وارد ہوئے تو اس سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ خود حضور نے وہاں کہا لیکن دوسرا قول باز علماء کا یہ ہے کہ یہ تسبیحات فاطمہ جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا یہ جتنی حضور نے بتائی ہے اتنی پڑھنی ہے ہاں باقی اور اووراد میں آپ اضافہ کرو تو حرج نہیں لیکن اس کو اپنی حد تک محدود رکھیے کیونکہ حضور نے جو یہ فکر بیان کیا ہے اس میں کوئی بات ہے کوئی نکتہ ہے جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا اس لیے ہم حضور کے بتائے ہوئے نقطے تک ہی اس کو محدود رکھیں اس سے آگے چونتیس پینتیس 36 چالیس پچاس ساٹھ نہ پڑھیں بلکہ تینتیس سبحان اللہ تینتیس الحمدللہ للہ چونتیس اللہ اکبر اور فنش فل اسٹاپ اس سے آگے نہ پڑھیں اس پر ایک بات یاد آ گئی ایک بزرگ نہیں یہ سوچا کہ لاؤ یار یہ تینتیس تینتیس چونتیس ملا کر سو ہوتے ہیں تو میں تینوں کو سو سو پڑھ لیا کرتا ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ اور سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے اور لوگوں کو نیک اعمال کے بدلے مل رہے ہیں تو اعلان ہوا بھائی جو لوگ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھا کرتے تھے وہ ادھر آ جائیں یہاں تسبیحات فاطمہ کا سواب مل رہا ہے تو سب لوگ دوڑے دوڑے ادھر گئے اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اب لائن میں کیوں میں سب کو بلایا جا رہا ہے بارے بارے آئیے آپ اپنا ثواب لے لو یہ لے لو یہ لے لو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں بلا رہے ہیں فرشتے تو انہوں نے پوچھا بھائی میں بھی تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہوں مجھے بھی دو تو فرشتوں نے جواب دیا کہ بھائی تم جو ہے اپنے بنائے ہوئے طریقے پر پڑھتے ہو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں پڑھتے اس لیے تم ویٹ کرو ابھی تمہارا سواب بعد میں ہوگا تب ان کو پتا چلا ہو تنو ہوا کہ ہو نبی نے تو تینوں ملا کر کے سو کہا ہے اور میں جو ہے وہ تین سو بار پڑھتا ہوں تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کی تو میرے ثواب میں دیری ہوئی یہ جہاں اتباع سنت اس کا نام ہے کہ سنت نبویہ کی اتباع کرنا حضور نے جو ذکر جس موقع پر جیسا بتایا ہے جتنا بتایا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے یہ شیطان مکار بڑا چالاک ہے یہ کیا کرتا ہے جب ہم کوئی آدمی عبادت کرنا شروع کرتا ہے نا تو اسے بہت اس کو سوڈا واٹر کا جوش پمپ کرتا ہے اس کو کہتا ہے خوب پڑ پھر بہت پڑواتا ہے پھر ایک دم سے بریک لگا رہی ہے. رہ تو بہت سارا ہے کہ ہاں کون کری اس کو پھر بریک لگا دیتا ہے تو سارا ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے جو تھوڑا تھوڑا مداوت کے ساتھ ہوتا رہے حضور نے جتنا بنایا ہے اس طریقے پر آدمی کرتا رہے تو اس میں فائدہ زیادہ ہے ثواب بھی اس میں زیادہ ہے اتباع سنت بھی اس کے اندر ہے اس لیے اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے اس سے ظاہر نہیں پڑنا چاہیے بہرحال یہ کچھ اور اوراد اذکار ہیں شیخ یون صاحب دامن ان کے ساتھ پچھلے ہفتے وہیں تھے وہاں تو شیخ نے بھی یہ کوئی بات نکلی تو اس میں یہ اذکار او بیانے پھر شیخ نے کہا یہ تو مسنون اوراد اذکار ہیں اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنے نفس کے علاج کے لیے نماز کے بعد کسی دعا کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر اپنے علاج کے پھر حضرت کہنے لگے میں کبھی کبھی اس دعا کی پابندی کر لیتا ہوں اللہ عمر حبک احب رسول اک وحبین احبو اللہ مجھے اپنی محبت دے اپنے رسول کی محبت دے تیرے نیک بندوں کی محبت دے کہ جس, جس سے مجھے تری یہاں فائدہ ہو کہ تیرے نیک بندوں سے محبت ہو تو پھر ان کے ذریعے تیری محبت پیدا ہو میرے دل میں تو حضور حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا بھی میں نماز بات پڑھ لیتا ہوں اور میں نے بعض مرتبہ شیخ سے اور بھی کچھ دعائیں سنی ہیں اللہ عمالحبکا حب علیہ من نفسی و من اہلی امن الماء البارد اللہ کا احب الشیا تھا پڑھ لیا کرتے تھے تو اس طرح کے کچھ خاص مخصوص اوراد اذکار آدمی اپنے نفس کے علاج کے لیے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے باقی اس کے علاوہ بس بخاری نے وہ حدیث اور بیان کی ہے ذکر کی اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اب تو اپنا درس جو ہے رمضان بعد ہی ہوگا انشاءاللہ شاء نماز تو پوری ہو گئی ہے نماز کے بعد ذکر بھی ہو گیا ہے اب بخاری الامام الناس امام اللہ سے اگلا باب بیان کر رہے ہیں کہ امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے سمجھیے کہ خاص طور پر جن نمازوں کے بعد یہ اوراد وظائف پڑھنے ہیں ویسے وہاں مسئلہ وہاں آ رہا ہے اور نمازوں کے بعد بھی حضور کا معمول شریف تھا سلام پھیر کر کے ذرا لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے فجر بعد خاص طور پر اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر پھر لوگوں سے باتیں کرتے پوچھتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ تو پھر صحابہ نے کوئی خواب دیکھا تھا بیان کرتا تو حضور اس کی تعبیر بتاتے اور اگر نہیں تو حضور نے کوئی خواب دیکھا ہوا تو حضور کہتے کہ اچھا کل رات تو میں نے یہ خواب دیکھا پھر حضور اس کی خود تعبیر مر فرما دے تو یہ خواب اور اس کی تعبیر یہ بھی ایک مستقل چیپٹر ہے ہمارے دین کا ہمیں ہم لوگ اس سے بہت دور نکل گئے ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہے اول تو ہمیں اچھے خواب دکھائی نہیں دیتے اور دکھائی دے تو بھی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا لیکن آدمی رات کو ذکر فکر کر کے سو کرے تو سمجھئے اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں ابھی ہم وہاں شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا صاحب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خواب میں اللہ پاک کو انسان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں تو شیخ نے فرمایا ہاں دیکھ سکتے ہیں وہ بعین ہی اللہ کی ذات نہیں ہوتی کوئی خاص تجلی ہوتی ہے چونکہ انسان جو ہے وہ اس کی ذہنیت اس یہ ہے تو اس, اس طرح کی شکل میں کبھی کچھ دکھایا جاتا ہے مقصد اس سے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کا قرب اور مدارج سلوک میں ترقی اور اللہ کی طرف آگے بڑھنا اور نزدیک ہونا اور کوئی خاص مقام ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنا یہ خاص کوئی مقام ہوتا ہے وہ دکھانے کے لیے اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں حقطالہ شانوں کی ذات نہیں ہوتی لیکن اس طرح کی شکل میں دکھا کر کے کوئی بات بتانا مقصود ہوتا ہے حضرت نے یہ کہا اور ایک دوست نے اس طرح کا خواب دیکھا بھی خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سامنے حدیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اللہ جل جلالہ و امن بھی تشریف فرما ہے اور اللہ جل جلال و امن سے کہا کہ حق تعلیہ شاہ ناپ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اور ہم آپ کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں مطلب کہنے کا یہ تھا کہ معاف کر دیجئے ہم کو کہ ہم آپ کا شکر نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح کا سمجھیے اللہ جل جلال امن کا دیدار ہونا اور حضور کا دیدار ہونا یہ بہت برکت والی چیز ہے اللہ ہمیں بھی جو ہے نصیب فرمائے اور سمجھئے آدمی تھوڑا ذکر فکر اوراد پڑھ کر کے سویا کرے تو پھر اس طرح کے اچھے اچھے خواب بھی دکھائی دیں گے اللہ پاک ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے ہمیں معاف فرمائے اور رمضان کا مبارک مہینہ صحیح طرح سے گزارنے کی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کی برکات سے ہمیں نوازے اور اس کی برکت سے امت کے لیے سر بلندی کے فیصلے فرمائے امت کی تقدیر پلٹ دے اللہ خیر کی طرف پھیر دے اور امت کے لیے سمجھیے مقبولیت اور سمجھیے کہ درجات کی بلندی اور مغفرت اور رحمت کے سامان اللہ مہیا فرمائے درود شریف پرنا. ہاں جی سفر میں نماز قضاء. ہاں جی قضاء نماز جمعات کے ساتھ سکتے. ہاں ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں قزا نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں حضور کی ایک مرتبہ قزا ہو گئی تھی حضور نے با جماعت پڑھی تھی مشہور حدیث بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ سفر میں تھے پوری رات چلتے رہے اور اخیر رات میں پڑاؤ ڈالا کیونکہ وہاں دن میں بہت گرمی ہوتی تھی رات کو چلنا پڑ گا تو اخیر رات میں پڑاؤ ڈالا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی آج رات ہماری نگرانی کون کرے گا اور فجر کے لیے کون جگائے گا تو بلال نے ہاتھ کھڑا کیا میں کروں گا حضور نے فرمایا بہت اچھا اب جو ہے سب سو گئے اور بلال بھی مشرق کی طرف منہ کیا اور بیٹھے اور اپنے پالان کے ساتھ ٹیک لگائی اور دیکھتے رہے تو چونکہ وہ بھی خود بیچارے تھکے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے دے سو گئے سوئے رہے سوئے رہے سوئے رہے پورے دو گھنٹے جو صبح صادق کے بعد فجر کا جو ٹائم ہے سارا ہی ان کا نیند میں گیا سورج نکل آیا جب سورج نکل آیا اور سورج کی گرمی جو ہے اس کی تپش سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کھل گئی انہوں نے دیکھا اور رر رر رر رر رر رر تو کیا ہو گیا نماز گئی ہماری اب جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں حضور کو کیسے بجگائیں اب حضور کے بارے میں حکم تھا کہ حضور سوئے ہو تو جگائیں نہیں تو سمجھئے بجائے حضور کو پاؤں پکڑ ہلا کر جگانے نہیں کہ حضرت عمر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر تو تقویر کی آواز آئی تو حضور کی آنکھ کھل گئی دیکھا گئی تو وہ سورج نکل آیا ہے بلال بھی جاگ گئے ائی نا یا بلال ارے بلال تھی نے کہا تھا رسول اللہ قد نفسی اللہ خدب نفسی جس نے آپ کی روح پکڑ لی روح بھی پکڑ لی یعنی اللہ نے میں کیا کروں کوئی نہیں چلو یہاں سے اپنا پالان باندھو کیونکہ اس جگہ شیتان آ گیا ہے شیتان نے ہم کو سلایا ہے اس لیے یہاں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں اٹھو یہاں سے آگے جا کر ہم نماز پڑھیں گے تو حضور چل دیئے آگے تھوڑا سا چلے پھر ایک جگہ جب سورج اچھی طرح چڑھ گیا اشراق کے بعد کا ٹائم ہو گیا تو پالا سواری سے اترے وضو فرمایا اور پھر بلال سے حضور نے اذان دلوائی اور اقامت کہلوائی باقاعدہ جماعت کے ساتھ حضور نے نماز قضا فرمائی تو جو نماز قضا ہو اور وہاں کوئی مجمع کی نماز قضا ہو تو پورا مجمع با جماعت اس کی قضا کر سکتا ہے سبحان اللہ اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات ومن الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله واصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا اطفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في عمرنا وثبت أخدام صرنا على القوم كفرين ربق في الرحموان دخير الحمين ربق في الرحموان دخير الاحمين ربق في الرحموان دخير الحمين ربنق فنا و والديننا ولي ساعتدةنا وشاائخنا وقااربنا وحبابنا وزوااجنا ويعادة وما كان له حقنا علينا وما أوصنا بالدعااء والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألا لحياائبهم والأموات اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ الْمَهْدِيينَ اللهم افتح أخفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك اللهم وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا رحم الراهمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل دا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل یا الحمد الرحمین معذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت اور بخشش فرما یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ, نہ فرما. اللہ بہت گنہگار گار خطا کار کار مجرم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں مگر تیری ہی تو بندے ہیں جیسے بھی یہ گندے ہیں مگر تیری ہی بندے ہیں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے, یا اللہ, معاف کر دے یا اللہ گھروں پر جو ہماری مائیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما یا اللہ ان کو بھی اس رحمت خاص کا بھرپور حصہ نصیب فرما یار ہم الرحمین ہمارے ہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما یار ہمراہمین پوری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یارحمر امین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما صورات مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق اور اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما سنت سے محبت عطا فرما حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما حضور کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ پاک کا پاکرانہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی سچی محبت فرما صحیح معنیٰ میں رسول یا رحم قرآن شریف کی محبت نصیب فرما قرآن شریف کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما کسرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کا شغف نصیب فرما قرآن کا مہینہ آ رہا ہے یا اللہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما تلاوت کا ماحول پیدا فرما یا اللہ مسجد میں بھی گھروں میں بھی تلاوت کا ماحول پیدا فرما یا اللہ ٹی وی کے شر سے حفاظت فرما ٹی وی کو پورا مہینہ بند کر کے پھینکنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس کی نفرت دل میں پیدا فرما قرآن کی محبت دل میں پیدا فرما یا اللہ نیکی کی محبت نصیب فرما یا اللہ گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما. نفسانیت کو ختم فرما شیطنت کو ختم فرما یا اللہ گنہ گاری کو ختم فرما اطحات اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما نیک اعمال میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما رمضان مبارک کا مہینہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کی توفیق عطا ویسٹ کرنے سے ہماری حفاظت فرما یارفی قطع فرما نماز پانچ وقت کی سے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما تراوی پوری پوری, پوری تقبیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما روزے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما تلاوت اور ذکر فکر کی یا اللہ توفیق نصیح فرما تو جن اعمال سے راضی ہو جائے ایسے امال میں ہر وقت مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پوری امت کو رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ اس میں اپنے لئے جنت بنانے اور تیری خوشی حاصل کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پروردگار عالم بیماروں کو شفاء عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے छुटकारा نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندینہ اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں دور فرما گھروں میں جھگڑے ختم فرما قلوب میں الفت محبت محببت پیدا فرما مسلمان مظلوم ہیں بچاروں کو مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما امن چین سکون والی زندگی نسیح فرما پوری دنیا میں امن چین سکون والی فضا قائم فرما یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما یا اللہ بہت مظلوم اور پٹے ہوئے ہیں ہر جگہ اللہ انتشار قلب کی فضا ہے پروردگار عالم فرق باطلہ کی سرکوبی فرما شیوں کے غلبے سے حفاظت فرما حرمین شریفین کی خاص طور پر حفاظت فرما اللہ شریف کی حفاظت فرما روز رسول کی حفاظت فرما جنت البقی کی حفاظت فرما کیا اللہ ہمارے شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما دنیا بھر کی تمام مساجد کی حفاظت فرما تمام مدارس کی حفاظت فرما تمام مکاتب قرآن کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علما صلیحا مشائق الحل اللہ کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کے جان مال عزت آبرو مکان دکان بزنس املاک کی حفاظت فرما مسلمانوں کی یا اللہ کمائی میں برکت نصیح فرما یا اللہ صدقہ خیرات کی توفیق نصیب فرما کثرت سے تیری رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ زکوۃ صحیح نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ زکوٰۃ صحیح نکالنے کی توفیق عطا فرما بخیلی اور کنجوسی سے حفاظت فرما یا اللہ سخاوت اور فیاضی کی توفیق نصیح فرما یار ہر یا اللہ کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما اور ہر قسم کی شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کے باشندوں پر بھی رحم فرما یا اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب فرما ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے ان میں جو اچھے ہیں یا اللہ جن کے قلب سلیم ہیں یا اللہ ان کو اسلام کی طرف متوجہ فرما یا اللہ ہمیں ان کی ان کے سامنے اسلام کا صحیح روپ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما ہماری عبادات کو درست فرما ہماری اخلاق کو درست فرما ہمارے معاملات اور ڈیلنگز کو درست فرما ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو درست فرما اللہ ہمیں صحیح مسلمان ماڈل اور نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہماری کمزوریوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما خاص طور پر ہماری نوجوان نسلوں پر رحم فرما ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما انہیں حیا اور شرم والی زندگی نصیب فرما ان کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما اللہ جوانوں کو روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کو روزے کی برکات کا احساس ان کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ روزے کو بجائے مصیبت سمجھنے کے ایک نعمت سمجھنے کی ان کو توفیق نصیب فرما اللہ روزے کی برکات اور سمرات سے ہمیں بھی مالہ مال فرما اور انہیں بھی مالا مال فرما یا اللہ پوری امت میں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بے روزگار نہ ہو اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری عبادت کی توفیق فرما اس کا شوق ان کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ شیطان برے اثرات کو ختم فرما کے برے اثرات کو ختم فرما یا اللہ تیرا قرب نصیب فرما تیری محبت نصیب فرما تیری اطاعت شعری کی توفیق عطا فرما تجھے راضی کرنے کا فکر نصیب فرما تیری ناراضگی اور غصے سے ہمارے حفاظت فرما تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یار رحمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما یارحمر حاضری نے مجرک دعا میں سے بہت کے دلوں میں بہت سی جائز تمنا ہے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما مرتے دم تک استقامت عطا فرما اور ہم میں سے جس جس کی جب بھی آخری گھڑی آئے تو کلمہ ایمان والی اچھی موت نصیب فرما، بری موت فرما سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اچھی موت نصیب فرما ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ تو ہم سے خوش ہو ہم تج سے خوش ہو تو ہماری ملاقات پسند کرتا ہو ہم تیری ملاقات پسند کرتے ہو ایسی حالت میں موت نصیب فرما یارحم الراہمی موت کے بعد کی زندگی بھی آسان فرما یا اللہ قبر کی زندگی آسان فرما قبر کو کشادہ فرما قبر کی پٹائی سے حفاظت فرما قبر کو کشادہ و نورانی بنا یا اللہ اس کے بعد حشر کی زندگی بھی آسان فرما حساب کتاب آسان فرما میزان عمل پر مدد فرما اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما حوض کا پانی سرکار کے ہاتھوں نصیب فرما پل سرات پر سے گزرنے میں آسانی فرما حساب کتاب آسان فرما اور بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ داخلہ نصیب فرما ہمارے اقابر مشائخ اساتذہ میں سے مرہمین میں سے جوتے لیے یہاں پہنچ دی اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات اعلی الیین میں بلند فرما جو ہمارے مشائخ ابھی زندہ ہیں بقید حیات ہیں ان کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرما ان کی علوم اور فیوض سے ہمیں اور پورے عالم کو مستفیض فرما ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ ٹھکانہ نصیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين کتنی دیر ازان کو جسٹ 5 منٹس ابھی 5 منٹس میں پڑھ لیں گے